اوزب اللہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیا عباد الدینکربکم لدین احسن فی هذه الدنيا حسنا وارض الله اللہ واسع ان وف صابر اجرحم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون وامرت لان اكون اول المسلمين قل انی اخاف ان عصیت ربي عذاب یوم عظیم قل الله قل الله اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل، ذلك يخوف الله به عبادة، يا عباد فاتقون، والذين اشتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القولى فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الْنَارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيَعَادِ مقصد سورة زمركة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 تو آیت نمبر تین میں مشرقین کا یہ شبہ ذکر کیا گیا ہے اور سورت میں اس شبہ کا تفصیل رد ہے اور ساتھ مزید شبہات بھی ان کے رد کیے جاتے ہیں سورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول آیت نمبر بیس تک جس میں ترغیب القرآن دعو توحید مشرقین کے مشہور شبے کا رد دلائل ذکر کیے جاتے ہیں سورت میں نو مرتبہ دعو توحید یہ بیان کیا گیا ہے گزشتہ آیات میں مشرق انسان کی حالت ذکر کی گئی اور اس کے مقابلے میں یہ اللہ کا وہ تابے بندہ کہ جو دن رات وہ اللہ کی تابداری کرتا ہے ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے تو قرآن نے کہا آیا یہ دونوں برابر ہے ہرگز برابر نہیں ہیں تمہارے نزدیک اگر وہ برابر ہیں لیکن اللہ کے دربار میں یہ یکساں نہیں ہے یہ قل یا عباد الدین آ منتقور یہ قل کہہ دیجئے پیغمبر یا عباد الدین آ منتقور <ربَّكُم> یہ مزید ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو یہ ان کی مزید صفات یہ ذکر کی جاتی ہیں گزشتہ آیت میں بعض صفات ان کی ذکر کی گئی یہاں پہ یہ اللہ کے بندوں کی مزید صفات یہ بیان کی جا رہی ہیں یہ کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر یا عباد الدین آ من ربکم یہ اے میرے بندے کہ اے میرے بندوں او لوگوں یہ آ یہ کہ جو ایماند لائے ہو کہ جو اللہ کی توحید پر یہ ایماند لائے ہو اتقو ربکم ڈرو اپنے رب سے شرک نہ کرو ڈرو اپنے رب سے یہ اللہ کی تابیداری کرو جن احکام کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ان احکام پر عمل کرو اور جن سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچو یہ اب اگلے جملے میں بشارت ہے لدین احسن فیحاد ہی دنیا حسنا للدین ان لوگوں کے لئے احسن کہ جنہوں نے نیکی کی فیحاد ہی دنیا کہ اس دنیا میں حسنتن مفسرین نے اس کے کئی معانی کیے ہیں یہ امام ماوردی وہ کہتے ہیں للدین احسن فیحاد ہی دنیا حسنا یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی فیحاد دنیا اور یہاں پہ احسن فیحاد ہی دنیا اس سے مراد کیا ہے سورت میں بار بار یہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے حدیث میں اسی کو احسان کہا گیا ہے کہ انسان صرف اللہ کی بندگی کرے اور انبت کے ساتھ کرے اخلاص کے ساتھ کرے یہی احسان ہے انت ابد اللہ کا ان کا ہو کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کے اللہ کو دیکھ رہے ہو لدین احصنوفی ہا د ہد دنیا اور گزشتہ آیت میں یہ ان کی اس عبادت کا ذکر کیا بھی للدین اہ صنوفی ہا دید دنیا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی فیحاد دنیا اس دنیا میں ہسنت تو ان کے لیے یہ اچھا بدلہ ہے آخرت میں ہسنت مراد یہ اچھا بدلہ آخرت میں اور وہ کیا ہے وہ جنت ہے تو حسنا کا ایک معنی جنت یا ہسنا یہ اچھا بدلہ مراد ہے دنیا ہی میں لدین احسن فاد یہ دنیا ہسنا یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں حسنت تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اس دنیا میں بھی دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا بدلہ وہ جو آخرت کا بدلہ ہے تو وہ اس پر زائد ہے دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور پھر دنیا میں اچھا بدلہ وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا ہے انہیں اپنے عذاب سے بچایا ہے اسی طرح اللہ نے انہیں دنیا میں اپنی تابے کی توفیق دی ہے دنیا میں اللہ انہیں طرح طرح کی کامیابیاں وہ دیتا ہے دنیا میں اچھا بدلا یہ ہے کہ لوگوں میں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور لوگ یہ جی ان کا اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یہ تمام دنیا میں اچھے بدلے ہیں لدین احسن فی ہی دنیا ہسنا یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں حسنتون تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے دنیا میں یا ان کے لیے اچھا بدلہ ہے آخرت میں جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں مانا کیا تھا رب بنا فی دنیا حسنا کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق دے دے وہ فل آخرت اور آخرت میں اس نیکی کا اجر تو نیکی کا اجر کیا ہے و آخرت میں جنت ہے اور بدلہ ہے وارد اللہ واسع یہ اللہ کی بندگی میں دنیا میں جب انسان اللہ کی تابے کرتا ہے تو کبھی کبھی ہجرت کی نوبت آتی ہے اور یہ بھی احسان کا احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ کبھی کبھی آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے تو ساتھ میں وہ ارد اللہ واسع اور اللہ کی زمین کشادہ ہے یعنی کہ اللہ کی بندگی نہ چھوڑو ملک چھوڑ دو گھر بار چھوڑ دو لیکن اللہ کی بندگی وہ نہ چھوڑو وہ ارد اللہ واسع اور اللہ کی زمین کشادہ ہے ان نما یو وف بغیر حساب لازمی ہجرت میں مشکلات یہ سامنے آتی ہیں تو انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور صابرین کو صبر کرنے والوں کو ڈٹ جانے والوں کو ان کا اجر ان کا سلا وہ بے حساب دیا جائے گا ان نمایو وفت اجرہم بغیر حساب بے شک پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اللہ کے دین پر ڈٹنے والوں کو اجرہم ان کا اجر ان کا بدلہ بغیر حساب بغیر حساب کے دیگر لوگوں کو ان کا جو حساب ہے وہ گن کر دیا جائے گا لیکن یہ بے حساب اجر ہوگا اور اللہ جب کسی چیز کو بے حساب کہہ دے تو پھر اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مطابق وہ دیتا ہے یہ نمایوف صابرون اجرحم بغیر حساب صبر کے حوالے سے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی بالکل آغاز میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ صبر یہ قرآن مجید میں یہ قریب نوے مقامات میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور علماء نے کہ اس کی ان نوے آیات میں بائیس انواع یہ ذکر کی ہے بائیس مختلف قسمیں یعنی بائیس مختلف قسموں میں انہوں نے اسے تقسیم کیا ہے مختلف انواع اس کی بیان کی ہے جیسے یہاں پہ صبر کی ایک قسم کی آیات وہ ہے کہ جن میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیے جانے کا وعدہ ہے ایک طرح کی آیات اس طرح ہیں جیسے دوسری قسم کی آیات ان اللہ معابرین یہ اللہ کی معیت خاصہ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ بشر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں تو یہ مختلف انواع میں صبر کرنے والوں کو یہ بدلے دیے جانے کا ذکر ہے اسی طرح مختلف انواع یہ قرآن نے ذکر کی ہیں انما یو وف اجرہم بغیر حساب بے شک پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کا سلا بغیر حساب بغیر حساب کے ایک روایت میں آتا ہے اور مفسرین نے یہاں پہ اس روایت کو ذکر بھی کیا ہے یہ روایت حضرت انس ابن مالک سے بھی روایت کی جاتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی کہ ترمیزی میں بھی یہ روایت یہ اس کا ایک حصہ امام ترمیزی نے یہ نقل کیا ہے اور یہ حضرت جابر سے بھی ہے بروز قیامت مختلف لوگوں کو لایا جائے گا شہید کو لایا جائے گا یو تاب شہید یوم القیاما فیون سبول شہید کو بروز قیامت لایا جائے گا تو میزان کا ترازو اس کے لیے نصب کیا جائے گا لیکن اس کے لیے بھی حساب ہے یعنی اس کے عمل کا بدلہ اس کے عمل کے مطابق خیرات کرنے والے کو مال لگانے والے کو لایا جائے گا فیون سبول اس کے لیے بھی حساب کے مطابق ترازو لگایا جائے گا لیکن پھر دنیا میں جن لوگوں نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے سم تاب اہل البلا اور پھر آزمائش والوں کو لایا جائے گا ولا یون سب الحم میزان لیکن نہ تو ان کے لیے میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی نہ ہی ان کے لیے کوئی دیوان کوئی دفتر وہ کھولا جائے گا فیو سب علیہ مل اجر سب ان پر یہ اجر اور یہ بدلہ یہ انڈیلا جائے گا حتا ان اہل عافیتی تمنا و نفل موقف یہاں تک کہ میدان محشر میں کھڑے لوگ وہ جنہوں نے دنیا میں آزمائشیں ان پر آئی نہیں تھیں اور انہوں نے بڑی اطمینان کی زندگی گزاری تھی کہ وہ میدان محشر میں وہ تمنا کریں گے کہ انسادت بالمقاریض۔ کہ کاش کے ان کے بدن کے گوش کے یہ ٹکڑے یہ کینچیوں کے ذریعے وہ کاٹ دیے جاتے انہیں یہ تکلیفیں ہوئی آزمائشیں پہنچتی اور وہ اس پر صبر کرتے ترمیزی کے الفاظ یہ ہیں ید و اہل العافیت یوم القیامہ دنیا میں وہ اطمینان کی زندگی گزارنے والے وہ بروز قیامت یہ آرزو کریں گے ہی اہل الثواب جب دنیا میں جن لوگوں نے آزمائشیں گزاری ہوں گی اور جب انہیں بدلہ دیا جائے گا لو ان جلودہم کانت دنیا بل مقاری کاش کے ان کی ان کے بدن کے یہ گوش کے ٹکڑے یہ دنیا میں کینچیوں کے ذریعے یہ کاٹے جاتے اور یہ اس پر صبر کرتے اسی وجہ سے یہ تکالیف اور یہ جو امتحانات آتے ہیں تو ان میں صبر صبر بہت بڑی چیز ہے وارد اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے ان نما یو وف بغیر حساب بے شک پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجرہم ان کا سلا بغیر حساب بغیر حساب کے کل کہ کہہ دیجئے جی پیغمبر انی عمر تو ان آبود اللہ دوبارہ اسی توحید کی طرف بات لوٹائی جاتی ہے سورت کا اصل مضمون بھی یہ ہے یہ کہ کہہ دیجئے جی پیغمبر انی عمر تو ان آبود اللہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں لیکن یہاں پہ ان آبود اللہ اس میں یہ آگے خود مخلص اللہ الدین میں وہ جو توحید کا معنی ہے وہ خود بخود وہ واضح ہوتا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں کیسے مخلص اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والا اللہ کے لیے ادین عبادت کو دین سے مراد یہاں پہ عبادت ہے دین نام ہی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا ہے یعنی شرک سے پاک مخل اللہ الدین ریاکاری سے پاک اسی طرح دنیاوی اجر سے پاک مجھے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ایسی بندگی کروں وہ عمر تو لے ان اکون اور مجھے حکم دیا گیا ہے لے ان اکون اولل کہ میں ہو جاؤں یہ اول المسلم پہلا تاب کرنے والوں میں سے یعنی میں جو بات کر رہا ہوں تو اپنی بات پر سب سے پہلے میں خود عامل ہوں کیونکہ یہ مبلک کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ وہ خود اس پر کاربند ہو وہ امر تل ان اکون اول مسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا تابیداری کرنے والوں میں سے یہ ایسا نہیں کہ خود تو لوگوں کو توحید کی تعلیم دوں لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دوں اور خود توحید کی پرواہ نہ کروں یا اول المسلمین یہ اس کا معنی یہ محاورہ ہے یعنی مطلب یہ کہ وہ اعلی درجے کا تابیدار دار مانو تقریباً وہی بنتا ہے عمر تول ان اکون اول المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں یہ جی اعلی درجے کا فرمابردار اور اعلی درجے کا تابیدار کیونکہ وجہ یہ کہ میں مبلغ ہوں اللہ کے پیغمبر مبلغ تھے اور وہ اور لوگوں سے زیادہ درجے کی فرمابرداری یہ تقاضا تھا میں اگر اللہ کے بغیر کسی اور کی بندگی کروں اور اپنی بات کی مخالفت خود کروں تو کیا ہوگا قل کہہ دیجئے پیغمبر انی اخافو بے شک میں ڈرتا ہوں ان آسائی تو رب بھی کہ اگر میں نافرمانی فرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم نا عظیم اس بڑے دن کے عذاب سے اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں نہ تو توحید میں میں مخالفت کر سکتا ہوں اور نہ ہی سورہ یونس میں گزرا تھا اسی طرح کا جملہ وہاں پہ جب لوگ جب مخالفین قرآن کے وہ اللہ کے پیغمبر سے قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا میں اگر اللہ کی کتاب اپنی طرف سے تبدیل کر دوں انی اخاف و ناصے تو ربی آزادی میں میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ آگے پھر وہی دعوے توحید کل اللہ ابودو مخلص اللہ دینی کہہ دیجئے پیغمبر کہ صرف اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اور لفظ اللہ کو جو مفعول ہے آ کا یہ حسر کے لیے مقدم کیا گیا ہے جیسے اییا کنا میں ہم نے مانا کیا تھا اللہ آبودو کہہ دیجئے پیغمبر کے صرف اللہ کی آبودو میں بندگی کرتا ہوں مخلص اللہ دینی اس حال میں کہ خالص کرنے والا اللہ کے لیے دینی اپنے دین کو شرک سے پاک ریاکاری سے پاک اور دنیا پرستی سے پاک یہ اب ابسایت میں یہ امرل تحدید ہے یعنی مشرقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا طریقہ تو یہ ہے تمہارا طریقہ تم اللہ کے بغیر اوروں کو بھی پوچھتے ہو اور تم لوگوں نے وسیلے بنا رکھے ہیں فا بدو تم یہاں پہ یہ حکم یہ ترغیب دینے کے لیے نہیں دیا جا رہا کہ کرو کرو جیسی تمہاری مرضی ایسا نہیں بلکہ یہ امرل تحدید کرو کرو تمہیں جیسے آگے تخویف ہے فا ابدو ماشے تم مندونی ہی اسی لیے امر یہ قرآن مجید میں مختلف اقسام پر یہ آتا ہے جو لوگ ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تو وہ قرآن کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے فا ابدو تم امر ہر جگہ یہ وجوب کے لیے نہیں آتا جس طرح مثلاً عقیم و سلاد آ تو وہاں پہ نماز قائم کرنا اور زکات دینا وہ وجوب کے لیے ہے اب یہاں پہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کے بغیر جس کی تم چاہو یہ وہ والا امر نہیں ہے بلکہ یہ امرل تحدید ہے یعنی دمکانے کے لیے ڈرانے کے لیے کہ کرتے رہو کرتے رہو انجام اپنا دیکھ لو گے فا بدو ماشے تم مندونی ہی جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے کرتے رہو لیکن اس کا انجام دیکھ لوگے گے فا بدو ماشے تم مندونی ہی بس عبادت کرو جس کی تم چاہتے جس کی تم چاہو مندونی ہی اللہ کے بغیر کل کہہ دیجئے پیغمبر ان الخاصرین الدین خصیر کہہ دیجئے پیغمبر ان الخاسرین الدینہ بے شک نقصان اٹھانے والے یہ الدینہ وہ لوگ ہیں خصیرو انفسم کہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہے انفسم اپنی جانوں کو وہ اہلیم اور اپنے اہل اپنے گھر والوں کو اپنے تابے داروں کو یوم القیامہ قیامت کے دن شرک پر خود بھی کار ہیں اور اپنے تابے داروں کو بھی گھاٹے میں ڈالا ہے اپنے تابے داروں کو بھی شرک کی تعلیم وہ دیتے ہیں یہ الاذال خسران المبین خبردار یہی یہی کھلا تاوان ہے اور یہی کھلا نقصان ہے کہ ایک انسان خود بھی تباہی کی جگہ پہ, پہ پہنچ جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی وہی پہ پہنچا دے یہ تو کھلا تاوان اور کھلا نقصان ہے اباگ مزید تخویف لہم من کے ہم یہ خسران کیا ہے اور یہ تاوان کیا ہے لہم من کے ہم کہ ان کے لیے ان کے اوپر زولل سائبان ہیں سائے ہیں من النار آگ کے ونتہ تی ہم زلل اور ان کے نیچے سے بھی زولل سائبان ہیں یعنی اوپر نیچے یہ جی آگ کے شولوں کے سائبان اور بادلوں میں یہ چھپے ہوئے ہوں گے اوپر نیچے لہم منفو کے ہم ان کے لیے ان کے اوپر سے زولل ساحبان ہیں یہ جی آگ کے شولے من یا آگ کے یہ ان کے اوپر بھی ہوں گے اور ان کے نیچے بھی وہ منتخم اور ان کے نیچے سے بھی زولل سائبان ہیں ذلك اللہ بھی اعباد یہ عذاب ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو یا عبادی اے میرے بندوں فتقون بس خواج مجھ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بندگی کرو اور شرک سے اجتناب کرو آگے یہ اللہ کے بندوں کی صفات ذکر کی جاتی ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں اور فتقون خاص مجھ سے ڈرو یہاں پہ تقوی کی وضاحت یہ بھی کی جاتی ہے کہ تقوی ہے کیا چیز والذین لوین اج ان الگوتا ایابدوہ و انا اللہ یہ اور وہ لوگ کہ جو اج تنب کہ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں اتوگوتا غیر اللہ سے یہ الطاغوت یہاں پہ یہ ائیں آبدوہا مزید اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ تاغوت اصل میں کیا ہے یعنی ائی آبدوہ اس بات سے کہ وہ ان کی عبادت کریں مطلب یہ کہ غیر اللہ کی عبادت سے ولدین اجتنبود ابدوہا اس لیے یہ پوری عبارت اور اس کا ترجمہ ولدین اجتنبودا یہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے صرف غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا یہ کمال ہے نہیں بلکہ آگے وہ انا بلّہ إِلَ اور وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی جانب یعنی صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں صرف اللہ کی توحید کو مانتے ہیں تو بشارت لہوم البشرا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں اور یہاں پہ لہوم البشرا اسے مطلق ذکر کیا ہے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں سورہ یونس میں گزرا تھا آیت نمبر 63 اور 64 میں ذرا دیکھ لیں سورہ یونس آیت نمبر 63 اور 64 وہاں پہ اولیاء اللہ کی تعریف ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے بندے اور اولیاء اللہ کون ہیں قرآن نے خود ولی کی تعریف کی ہے یونس آیت نمبر 62 اور 63 بلکہ 64 بھی پارہ نمبر گیارہ سوریونس ال اولیا اللہ ہی لاکھ مل یحزن خبردار بے شک اللہ کے دوست اور چونکہ سورہ مومن یہ بھی سورہ یونس کی طرح ہی کی صورت ہے اسی لیے ان کے یہ مضامین میں مماثلت ہے یونس میں بھی مشرقین کا یہ مشہور شبہ ذکر کیا گیا تھا ہا عند اللہ وہی شبہ مشرقین کا یہاں پہ بھی ہے سورہ میں یہ اولیاء اللہ کی تعریف ذکر کی گئی تھی خبردار بے شک اللہ کے دوست لاکھ ولاہم یحزن نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے ولی کون ہے کیا ولی کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں کیا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتا ہے یا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بظاہر کوئی کرامات ہوں؟ قرآن نے ولی کی دو جملوں میں تعریف کی ہے اللہ دینا ولی یہ وہ لوگ ہیں آمنو کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر يتقون اور ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ایمان اور تقویٰ یہ ولی کی تعریف ہے لہم البشرا فل حیات دنیا و فل یہاں پہ بشرا کے ساتھ کہ ان کے لیے خوشخبری ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں فرشتے انہیں استقامت کی خوشخبری دیتے ہیں جس طرح سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے ان الدین کالو ربن اللہ سمس تقام تتنزل المل اکت و اللہ تقاف اللہ اب شرو بل جن تلتی کن تم تو آدون نہ اولیا اکم فل حیاتی دنیا و فل ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں فبش رباد تو پس آپ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو یہ اب اللہ کے بندے کون ہیں ذرا ان کی مزید صفات سنیں یہ اللہ یس طلح یہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں یس طعون القولہ کہ یہ جی سنتے ہیں القول قول قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام ہے وجہ یہ کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے سورہ مومنون میں بھی یہ قرآن مجید کو قول کہا گیا تھا افلم یبر القولہ سور مومنون آیت نمبر 68 وہاں پہ قرآن کو قول کہا گیا تھا یہاں پہ بھی یہ اللہ یس القولہ یہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو قرآن کو قرآن سننے والے یہ اللہ کے بندے ہیں فیت طبیون تو وہ تابداری کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی اچھی باتوں کی یعنی قرآن نے جن باتوں پر عمل کرنے کا کہا ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں لیکن جو اس کا جانب مقابل ہے تو وہ بھی مراد ہے فیت أَحْسَنَهُ ہو بس وہ پیروی کرتے ہیں قرآن کی اچھی باتوں کی اور قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے تو ان سے وہ بچتے ہیں تنیبونا تبیون احسن ہوں ویج تنیبونا نوای ہو اور جو قرآن کے نواہی ہیں قرآن نے جن سے منع کیا ہے تو اس سے اجتناب کرتے ہیں قرآن کی اچھی باتوں یعنی قرآن کے عوامر پر عمل کرتے ہیں اور قرآن نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں یہ جی القول کا ایک معنی وہ یہ ہے یہ جی جی اللہ یست میعون القولہ یہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو فیت تبعون احسنا تو صرف سننا نہیں بلکہ قرآن کے عوامر پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کے نواحی سے اجتناب کرتے ہیں تو آگے ان لوگوں کے لیے بشارت ہے اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ توفیق دی ہے انہیں اللہ نے وہ اولا اکم الباب اور یہ لوگ یہی عقل والے ہیں یہی عقل مند ہیں یا القول سے مراد یہاں پہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ القول سے مراد عام بات تو اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے اللہ يستمعون القول کہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں بات کو میں نے کوئی بات کہی میری بات بھی سنتے ہیں اس کے کانوں کو کسی اور شخص کی بات اس نے سنی کل کو دوسرے کی بات وہ سن لیتے ہیں کل کو تیسرے کی بات سن لیتے ہیں لیکن ہر کسی کی بات کو مانتے نہیں بلکہ فیت تبعون نا احسنا بس پیروی کرتے ہیں احسن اس کی اچھی باتوں کی اور اس کی جو بری باتیں ہیں تو اس کی پیروی نہیں کرتے لیکن یہ انسان میں یہ ملکہ کب پیدا ہوتا ہے جب آپ پہلے والے معنی میں غور کرتے ہیں جب قرآن کو بندہ خود سمجھتا ہے تو وہ اچھے اور بلے اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے کہ اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے اسی لیے یہ دونوں معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ بات اگر کسی کی بھی سن لیں لیکن تابے اچھی باتوں کی کرتے ہیں اور وہ جو غلط باتیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں لدین ہدا ملا لیکن انسان میں یہ ملک یہ کب پیدا ہوتا ہے جب بندہ خود قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھ جاتا ہے وہ اولا کلدین ہدا ملا اسی لیے قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اندھیرے میں رہیں تاکہ کل کو وہ اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکیں الاکلین ہدا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ توفیق دی ہے انہیں اللہ نے وہ الام اول الباپ اور یہی لوگ یہ عقل مند ہیں یہ عقل والے ہیں کے مقابلے میں تخویف افامن کہ آیا وہ شخص کہ ثابت ہوا ہے اس پر عذاب کا حکم افان تو تن قدو منفار تو کیا تو پیغمبر تنقذو اسے چھوڑا سکے گا تو آیا تو تن چھڑائے گا من اسے فناری فن جو جہنم کی آگ میں ہے یعنی کل کو جو شخص جہنم کی آگ میں جانے والا ہے تو جیسے آپ اسے جہنم کی آگ سے چھڑا نہیں سکتے تو آج جس شخص پر یہ اللہ کی طرف سے ختم قلب ہوا ہے اے پیغمبر آپ اسے توفیق نہیں دے سکتے بلکہ توفیق دینا یہ اللہ جس طرح اللہ ہدا اللہ گزشتہ اللہ کے بندوں کے متعلق گزرا تو جس پر اللہ کے عذاب کا حکم ثابت ہو چکے مطلب ختم قلب ہو چکا ہے انکار کی وجہ سے تو جیسے کل کو آپ اسے جہنم کے عذاب سے نہیں نکال سکتے تو آج اسے توفیق بھی نہیں دے سکتے لیکن الدین تقو رب بشارت ایمان والوں کے لیے لیکن الدین تقورب ربہم لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ جو ڈرے اپنے رب سے لیکن الدین تکو ربہم لیکن وہ لوگ کے نے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اپنے رب کی مخالفت سے لہم غرف ان کے لیے بالا خانے ہیں غرف۔ غرفہ، کمرے کو اصل میں کہتے ہیں اور مراد یہاں پہ بالا خانہ یعنی مکان کے اوپر والا جو کمرہ ہوتا ہے اوپر کا وہ کمرہ جس کی عموماً ہر طرف کھڑکیاں ہوتی ہیں اور ہوادار کمرے ہوتے ہیں لہم غرفن ان کے لیے بالا خانے ہیں من کہا گورف اور ان کے اوپر گورف بالا خانے مبنی پہلے سے بنے بنائے ایسا نہیں کہ اس دن وہ بنائے جائیں گے بلکہ آج سے ہی وہ تیار ہیں مبنی یتن پہلے سے بنے بنائے تجری میں تاہتے الہار بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہرے واد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لاخلف اللہ اور خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کی پہلا باب یہاں پہ ختم ہوا کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر یا عباد الدین آم ربکم کہ اے میرے بندوں اور لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو اللہ کی توحید پر ڈرو اپنے رب سے اس کے احکام مانو لدین اخصنوف یاد ہی دنیا حسنا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں جنت ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے بے شک پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو دین پر ڈٹنے والوں کو اجرہم ان کا سلا بغیر حساب بغیر حساب کے کہہ دیجئے پیغمبر کے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والا اللہ کے لیے دین کو عبادت کو وہ عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں اول تابے کرنے والوں میں سے یا اعلی درجے کا تابے کہہ دیجئے پیغمبر بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں خلاف کروں اپنے رب کی اور میں اللہ کی بندگی میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہراؤں تو میں ڈرتا ہوں عظیم اس بڑے دن کے عذاب سے کل کہہ دیجئے پیغمبر کہ صرف اللہ کی میں بندگی کرتا ہوں اس حال میں کہ خالص کرنے والا اللہ کے لیے اپنے دین کو اپنی عبادت کو بس عبادت کرو اس کی جس کی تم چاہو مندونی اللہ کے بغیر قل کہہ دیجئے پیغمبر بے شک تاوانی ہے وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے نقصان میں ڈھالائے ہے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اور اپنے تابے داروں کو یوم القیامہ بروز قیامت یعنی دنیا سے ہی دنیا میں حالانکہ یہ تاوان تو دنیا سے ہی وہ لے گئے ہیں لیکن اصل تاوان اور اصل گھاٹا تو آخرت کا ہے اور انسان یہی سے اپنے آپ کے ساتھ وہ نقصان اور خسران لے جائے الخسران المبین دنیا میں اس تاوان اور نقصان کا ازالہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن آخرت میں تو بالکل ممکن نہیں خبردار یہی وہ کھلا نقصان ہے لہم انفوق ان کے لیے ان کے اوپر سے ساحبان ہوں گے جہنم کی آگ کے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان اوپر نیچے آگ کے شولہ کا یہ عذاب ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو اے میرے بندو خاص مجھ ہی سے ڈرو اور وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے جیسے آیت الکرسی کے بعد گزرا تھا فمین باغوتی ویم بلّہ یہاں پہ ویم بلّہ <بِاللَّه> سے تعبیر و انا اللہ صرف شرک سے اجتناب یہ کافی نہیں بلکہ ساتھ میں اللہ کی تابیداری اور اللہ کی بندگی یا سورئی نحل آیت نمبر چتیس میں بھی گزرا تھا ولاقت امتن ابود وج تن بتاغتا بعض لوگ کہتے ہیں بس صرف یہ کہو کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور باقی ماندہ شرک سے بیزاری نہیں کرتے نہیں بلکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور بابا سے نہ ہونے کا یقین قرآن یہ دونوں ذکر کرتا ہے و لدینبودا اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عبادت غیر اللہ کی عبادت سے بچاتے ہیں وہ انا اور وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی جانب لہم البشرا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں تو آپ خوشخبری دے میرے بندوں کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں بغور سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو قرآن کو فَيَتَّبِعُونَ احسنا اور وہ تابداری کرتے ہیں قرآن کے اچھے عوامر کی اچھی باتوں کی اور قرآن کے نواحی سے اجتناب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں توفیق دی ہے اللہ نے اور یہ لوگ یہی عقل والے ہیں افامن آیا وہ شخص کہ ثابت ہوا ہے اس پر عذاب کا حکم یعنی ختم قلب ہو چکا ہے افانقار تو تو آیا اے پیغمبر تو بچا سکتا ہے اسے کہ جو جہنم کی آگ میں ہو نہیں بچا سکتا لیکن, اتقو ربهم لیکن وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اپنے رب کی مخالفت سے ان کے لیے بالا خانے ہیں اور ان کے اوپر بالا خانے ہیں مبنی تیار بنے بنائے تجری میں تحت الانہار اور بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں وعدہ ہے اللہ کا لا يخلف اللہ المیاد اور اللہ مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمين